کرام ماہک کے سلسلے میں انداز بیاں کے عنوان سے ایک نیا آدمی پروگرام لے کر آپ کا میزبان احمد حسین مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام پیش کرتا ہے یہ پروگرام آپ ایف ایم نائنٹی تھری ریڈیو پاکستان عبدآباد سے سن رہے ہیں اس پروگرام کے پروڈیوسر محمد امین بنگش ہیں اور ہمیں تکنیکی معاملت حاصل ہے عبد الکیوم تنولی کی سامعین کرام اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ہزارہ کے شعراء ادبا اور اہل علم و فن سے کرائیں گے اور ان کے خیالات و خدمات سے آپ کو آگاہ کریں گے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ملک کے معروف شاعر سماجی کارکن جناب امان اللہ خان امان آپ فون کے ذریعے ہماری اس محفل میں شریک ہو سکتے ہیں شریک محفل ہونے کے لیے آپ ٹیلی فون نمبر زیرو نائن نائن پر اور براہ راست ٹیلی فون نمبر پر آپ روم میں رابطہ کر سکتے ہیں ہم اپنی محفل میں اپنے بہت محز اور بہت پیارے سامعین کو خوش آمدید کہیں گے میں فون نمبر ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتا ہوں براہ راست رابطے کے لیے زیرو نائن نائن اور ڈپٹی روم میں رابطے کے لیے زیرو نائن نائن شریک محفل ہیں بہت خوبصورت شاعر محبت اشتہارہ ہے کہ خالق میجر امان اللہ خان امانڈ امان اللہ خان امانڈ بہت شکریہ آپ اس محفل میں تشریف لائے میں ریڈیو پاکستان اور ایف ایم نائنٹی تھری کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ سر بڑی مہربانی سب سے پہلے تو میں آپ کی زندگی کے ان گوشوں کی طرف آؤں گا جو بچپن کے نام سے موصوم ہیں اور میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے جی محترم مجاہد صاحب بچپن بلکہ پیدائش میری شینکیری میں ہوئی جو کہ ضلع مانسرہ کا ایک مشہور گاؤں ہے اور وہیں پلا بڑا اور وہیں میری بنیادی اسکولنگ بھی شنکیری میں ہی ہوئی اور بعد کا پراٹا پھر ہائی اسکول اور کالج بھی ہم اب میرا ڈسٹرک مانسرا اور ایبت آباد میں رہا جی ہاں آپ نے ابتدائی تعلیم وہیں شنکیاری میں حاصل کی میرے صاحب سے شنکیاری جو ہے وہ ایک زخیز خطہ ہے اور اس کا پرانے جو حوالے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے جیسے وہ شاردا میں ایک یونیورسٹی بنائی ہوئی تھی مہاتما بدھ کی اور پھر اشوک کی تو یہ سارے آثار چونکہ شنکیاری میں بھی ہیں اور ابھی حال ہی میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو ہنکو کے سب سے پرانے شاعر ہیں چار سو سال شیخ ہجنا ان کا تعلق بھی اسی اسی مردم خیز علاقے سے ہے تو آپ نے وہاں جو ابتدائی تعلیم حاصل کی اور جب آپ وہاں پلے بڑھے تو ادبی اعتبار سے وہ خطہ کیسا تھا جی yeah, ہاں یہ بڑی آپ نے ایک نازک سی بات اور تاریخی بات چھیڑ دی شنکیری ادب اور علم کا پرانا مرکز رہا جو بات آپ نے شیخ ہجراں کے حوالے سے بابا کے حوالے سے کی یہ کہیں زیادہ تو تحریر میں بھی آ چکی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے عام طور پر لوگ ایسی باتوں کو سینہ بہ سینہ چلاتے ہیں شیخ اس کو لوگ مقامی زبان میں شیخ جرام کہتے ہیں اور ان کا پورا جو نام ہے وہ تو الگ ہے لیکن شیخ ہجراں اس کو کہتے ہیں اور یہ خود شاعر تھے بہت بڑے شاعر تھے اور آج بھی لوگوں کو ان کے اشعار یاد ہیں یہ جگہ شنکیری خاص طور پر قدیم دور سے ہند کو اور بعد میں آنے والے ادوار میں پشتوں کے مرکز رہا اور لوگ یہاں ابھی بھی شمال اور جنوب دونوں اطراف سے آتے ہیں اور ادبی محافل اور پروگرامز اور ان کی سلسلے آگے چلتے رہتے ہیں دلکل. دلکل. اچھا بھائی صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بڑا اچھا علاقہ ہے لیکن آپ کی جو شخصیت ہے مجھے اکثر میں دیکھتا ہوں آپ کو تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آپ بچپن میں بہت شرارتی رہے ہوں گے تو کیا کس قسم کی شرارتیں آپ کرتے تھے گھر میں یا گھر اسکول میں یا گھر کے باہر آ, یہ شاید میں ان بچوں میں تھا جو شرارتی نہیں ہوتے یا شاید بنیادی طور پر میں تھا بھی تھوڑا سا سنجیدہ بچپن سے ہی سنجیدہ مزاج تھا اور کوئی سوائے یہ چھوٹی موٹی جو کھیل کود ہوتی ہے اور جو بچوں جو اکثر بچے کھیلتے ہیں اس سے علاوہ میں کوئی اتنی بڑی شرارت میں کبھی ملوث نہیں رہا اچھا اچھا جی ہاں جی لیکن آپ کی شخصیت سے یہ تأثر کا جو ایک بچہ ہے جو ابھی تک آپ نے زندہ رکھا ہو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے اندر کے بچے کو انسان زندہ رکھے کیا عمر جب تک اس کی زندگی ہے تو بعض لوگوں نے اپنے اندر کے بچے کو مار دیا یا مار دیتے ہیں تو اس سے ان کی شخصیت میں کجی پیدا ہو جاتی ہے مجھے آپ کی شخصیت میں جو ایک توازن ہے جو آپ کے اندر ایک محبت ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑی جدوجہد کر رہے ہیں اور یہ جو آپ کی خدمات ہیں انسانی سلسلے میں انسانی حوالے سے یہ بھی بہت بڑی ہیں اچھا میجا صاحب کچھ اپنے خاندانی حوالے سے بتائیں کہ آپ کا جو خاندان تھا یا جو گھریلو حالات تھے وہ کیسے تھے مجھے صاحب شنگیری میں آہ ہم آہ پرانے کے باسی ہی ہیں لیکن وہاں سے بھی پہلے ہم بفا کے ساتھ ہمارا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ترڑئی نام ہے اس کا جی جی ہم وہاں کے رہنے والے آج کل شین باغ کہتے ہیں ہم نے اس کا نیا نام رکھا ہوا شین باغ اور شینکیری کے درمیان چار پانچ کلومیٹر کا فاصلہ ہے جی اور یہ جی دونوں گاؤں آج بھی ہم ان دونوں گاؤں میں ہماری آمد رفت ہے اور ہم لیکن میں چونکہ شنکیری میں پیدا ہوا تو میں اپنے آپ کو شنکیری کے حوالے سے کہلوانا بھی پسند کرتا ہوں اور جانا بھی جاتا ہوں تو بنیادی طور پر تو جو میرا قبیلہ ہے وہ سواتی کہلایا جاتا ہے جو جیو. کسی وقت سوات سے یہاں آئے اور جب یہاں پہ ترک حکومت تھی اور ان کا جب زوال شروع ہوا تو سواتیوں نے آ کے یہاں پہ اس علاقے میں ایک طرح کا انویڈ کیا جی اور یہ جی ہم انویژن کہیں گے جی سبب وہ افغانستان سے ہو جی اوریجنلی وہاں سے آکے کے سوات جی اور وایا سوات پھر یہ آکے کے تو زیادہ تر جب ہم شنکیری یا بفا کا نام لیتے ہیں تو اس سے متعلقہ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں میدان پکھل کو بالکل جی تو جب ہم زرخیزی کی بات کرتے ہیں تو صرف شنکیاری ہی نہیں آ جاتی پورا میدان پکھل آ جاتا ہے اور یہ واقعی ہر اعتبار سے جس طرح آپ نے تو بڑی ذرا نوازی آپ کی کہ آپ نے کہا کہ ادبی اعتبار سے زر آ... زرخیز, زرخیز, زرخیز ہے یہ ادروائز بھی زرخیز ہے اور ندی سرن اس پہ سے گزرتا ہے اور سرن پوری پکل کو سیراب کرتا ہے اچھا شنکیاری کے ایک خاص جو حوالہ ہے جو مجھے یاد ہے ہم بھی جاتے تھے وہاں کھیلنے کے لیے والی بال کھیلنے کے لیے یہاں کھیلوں کی بڑی سرگرمی ہوتی تھی جب آپ اسکول میں پڑھتے تھے یا کالج میں پڑھتے تھے تو اس دوران میں کون سے ایسے کھیل تھے جو آپ خود کھیلتے تھے یا پسند کرتے تھے جی ہاں شنکیری میں ایک بڑی فیسلٹی تھی ہمیں وہاں آرمی کے ہونے کی وجہ سے جی جی اور جو کہ ابھی نہیں ہے شاید آرمی تو ہے لیکن وہ فیسلٹی نہیں ہے ہم اسکول میں اور وہ بڑا ایک اچھا ماحول ہوتا تھا پیسفل انوائرمنٹ تھے تو ہمارا ایک کلب تھا مجاہد فٹ بال کلب کے نام سے جی ہم جی اس کے باقاعدہ رکن تھے کارکن تھے بلکہ کام کرنے والے تھے ہم تین چار لوگ اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ہم خود بھی کھیلتے تھے میں فٹبال خود فٹ بالر ہوں اور کھیلتا بھی تھا اور ارگنائز کرتا تھا بلکہ پورے ہزارہ کے ٹورنامنٹ ہم وہاں ارگنائز کرتے جی تھے جی بلکل بلکل میں بلکل اور بلکل یہ بڑا خوبصورت سما ہوتا تھا جس طرح اب موسم کھل گیا ہے جی بہار ہاں ہے بہار آ چکی ہے تو ایسے موسم میں ہم مجاہد فٹ بال کلب کا آہ آہ کے زیر اہتمام وہاں پر ایک پروگرام کرتے تھے انول ایک ٹورنامنٹ اچھا اچھا کرتے تھے جی جس میں مختلف ٹیمیں آتی تھیں مانسرے سے بھی آتی جی تھی جی جی اوگی سے بفا سے بالا کوٹ سے یہ جہاں جہاں ٹیمز ہیں اور اسکول ہیں جہاں بچوں کی یہ ایکٹیویٹی وہ آتے تھے مرکز ہوتا بلی تھا, بلی مرکز بلی ہوتا بلی تھا اور وہ بڑا گراؤنڈ تھا اور دی دی وہاں دی ہم کھیلا کرتے تھے ذرا دی دی تھے یاد کریں نا اس دور میں آپ کے ساتھ کون کون سے آپ کے ایسے دوست تھے جو بہت قریب رہے آپ کے بہت اچھے اچھا کھیلنے والے تھے یا اچھے دوست تھے جی ہاں اپنے دوستوں کو یاد کریں ہمارے تو یادگار دوست جو اچھے فٹ بالر تھے اس میں ایک ہے میرے کزن بھی ہیں میرے دوست تھے رومیل خان کمر اچھی امون کو کہتے تھے وہ ہم سے رخصت ہو چکے بہت اچھے صاحبی بھی تھے وہ جی ہاں صاحبی بھی تھے اور بڑا نام تھا اور بڑا کام تھا سوشل ورگر تھے دوسرے ہمارے دوستیں سابر سابر بہت اچھا فل بیک ہوا کرتا تھا اس کے بغیر ہماری ٹیم چلتی نہیں تھی وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے تسلیم ہے شیر زمان ہے جن کو ہم مانا مانا کہتے تھے जी ابھی जी بھی ماشاءاللہ سیتیاب ہیں اور اپنا کاروبار <laughs> کر رہے ہیں شفیق الرحمٰن ہے تو اس طرح ابد ڈاکٹر ہیں یہاں ابھی آباد میں جی جی ماہر ہیں یہاں سینے کے امراض کے اور دیگر تو یہ ہمارے فٹ بال کے ٹیم میں ہوتے تھے نثار محمد <laughs> خان ابھی آج کل آ, ممبر ہیں اچھے شاعر بڑے اچھے شاعر بھی ہیں جی تو یہ لوگ ہماری ٹیم کے چیدہ چیدہ میں نے نام گنوائے بہت سارے اور لوگ بھی ہیں وہ ناراض نہ ہو کہ جی ان کے نام لیکن پروگرام میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ جو پرانے اساتذہ تھے آپ کے جی جو آپ کو بہت آج بھی یاد آتے ہوں جن کی محبتیں جن کی شفقتیں اس طرح اس وقت میں بڑے اچھے اساتذہ ہوا کرتے بالکل یہ تو آپ نے ایک ایسی بات چھیڑی جو کہ آج کے ماحول میں بالکل ناپید ہے جی ہاں مجھے یہ یاد ہے کہ جب ہمیں سردیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں دسمبر بائیس دسمبر کو چھٹیاں ہو جاتی تھیں جی جی اور ہم مارچ میں پھر کلاسز میں آتے تھے تو ہمارے جو اساتذہ اکرام تھے وہ آلموسٹ آٹھ دس دن چھٹیاں گزارنے کے بعد ہمارے اوپر یہ لازم تھا کہ ہم اسکول آئیں اور وہ اساتذہ ہمارے جو دور دراز کے تھے جی جی وہ بھی آتے تھے وہاں ہمیں پڑھاتے تھے خصوصاً ان میں ایک ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے ہمارے فضل اللہ صاحب جی آآ آآ پر پر کے اور سمیع اللہ جان صاحب آآ وہ آآ ڈوڈیال کے مرحوم تو یہ بڑی ان کی محنتیں ہیں جی ہمارے ساتھ اور پورے اسکول کے جو طلبات ہیں اس وقت کے اب یقین کریں کہ بڑے نا آسودہ حالات میں ان اساتذہ کرام نے ہمیں پڑھایا اور بڑی محنت کے ساتھ پڑھایا اور آف دا ٹائم پڑھایا اور مشکل وقت میں پڑھایا خاص سکت, طور پر جب سردیاں ہوں بارشیں ہوں اور مقام بھی وہ گاؤں شینکیری کے نہ ہوں باہر سے آتے ہوں جی جی تو اللہ پاک ان کے اوپر رحم فرمائے جو رحلت فرما گئے جو ہیں خدا انہیں صحت دے امین اور آمین. انہیں دراز عمر دے امین اچھا میں جیسا آپ کی شخصیت کے بہت سارے حوالے ہیں لیکن میں سب سے پہلے جو آپ کی شخصیت کا ایک بڑا معتبار حوالہ ہے اور جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم تھوڑی گفتگو کریں آپ کا ایک بڑا یعنی تصوف سے اور روحانیات سے آپ کا ایک بڑا سلسلہ ہے آپ کا بڑا حوالہ ہے آپ کی ذات کا اس حوالے سے کچھ ہمیں ضرور بتائیں ہمارے جو سننے والے ہیں بہت پیارے تو ان کو ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے جو میجر صاحب ہیں ان کی شخصیت کا یہ بھی بڑا حوالہ ہے جی یہ حوالہ تو یقیناً ہے اور میں کوئی اس میں زیادہ اندازی کا وہ نہیں اس میں زوم مجھے لیکن یہ تھا کہ میں پیر اور فقیروں کا بڑا تابے رہا ہوں اور اسکول کے وقت سے میں پھرتا رہا فقرار کے پیچھے اور کسی حد تک میں مختلف سلسلوں میں میرا شوق ہوتا تھا کہ میں کسی کے پاس جاؤں اور رہنمائی حاصل کروں اور کچھ نیک کام جو بھی دین و مذہب کے دائرہ کار کے اندر ہیں وہ کروں تو اس سلسلے میں میں مختلف جو بزرگان دین جی ہیں جی بالکل ان کے زیر سایہ رہا اور ایک لمبا عرصہ میں نے ان کے زیر سایہ گزارا اچھا دیکھیں یہ ایک صوفی تھا یا ایک ایسا شخص تھا جس کی روحانیات سے بڑی دلچسپی تھی وہ پیروں فقیروں کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا اور ان سے بےحد بھی ہوتا تھا باقاعدہ تو یہ شخص جو تھا جو صوفی تھا یہ اچانک فوج میں کیسے چلا گیا کچھ کام مجاہد صاحب وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ ایسے ہی لکھے ہوتے ہیں آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے سے شاید وہ بدلتے نہیں ہیں میں شاید نہ بھی چاہتا تو مجھے یہ فوج کا رزق مقرر تھا اور مجھے جانا تھا سو میں گیا نہ چاہتے ہوئے بھی میں گیا جی جی اور میں تفصیل تو یہاں نہیں بتا سکتا لیکن یہ کافی ہے سمجھنے سننے والوں کے لیے کہ میں کبھی بھی ایک اچھا فوجی سپاہی بننے کا خواہش مند نہیں تھا لیکن میں رہا اور میں ایک اچھا سپاہی رہا اور مجھے یقین ہے کہ میں ایک اچھا سپاہی تھا میرے جو ماتحت ہیں اور جو میرے سینئر ہیں جو بہت سینئر ہیں ابھی مجھ سے وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے جو اپنے ماتحت تھے ان کی رہنمائی کی آج بڑے بڑے لوگ ہیں جنرلز وغیرہ ہیں تو وہ مانتے ہیں کہ جی میں ایک اچھا سپاہی تھا اور میں نے ان کی بہتر رہنمائی کی یہ اللہ کی طرف سے ہے بارہ لگ سے آپ آج جی آپ فوج سے ریٹائر ہو چکے ہیں بہت عرصہ ہو گیا لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر کا جو فوجی ہے وہ آج بھی آپ کی شخصیت پہ حاوی ہے اور ہمیں اکثر محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کا جو فوجی ہے وہ آج بھی بڑا زندہ ہے بڑا متحرک ہے بڑا فحال ہے اور یہ ہمیں اچھا لگتا ہے چونکہ ہم آرمی سے محبت کرتے ہیں فوج ہماری زندگی ہے ہمارے ملک کا ایک ایسا ادارہ ہے جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں تو ہمیں جہاں بھی کوئی فوجی نظر آتا ہے جو ٹرو اسپرٹ میں فوجی ہو تو ہم اس کو بہت پسند کرتے ہیں اچھا جب آپ ایک صوفی ایک کھلاڑی ایک فوجی شاعری کی طرف کیسے آیا یہ مجھے سب جو آپ نے فوج کی اگر اجازت دے میں جی تو جی صرف فوج کے حوالے سے ڈسیپلن کے حوالے سے جی فوج, جی فوج, جی کرتا ہوں. فوج ایک منظم ادارہ ہے بے اور اس اس نظم کو اس ڈسپلن کو فوج سے ہی منسوب نہیں کیا جانا چاہیے صحیح. پوری کائنات ایک نظم کے اندر مربوط ہے ایسا نہیں ہے کہ نظام کائنات تطر بتر اور پھیلا ہوا ہے ادھر ادھر کا جیان. تنظیم ہے ڈسپلن ہے خدا نے ایک ڈسپلن کے اندر پوری کائنات مقرر کی ہوئی ہے وہی ڈسپلن ہمارے ملک میں بھی آتا ہے جیان. اور وہی ڈسپلن ہمارے معاشرے میں آتا ہے وہی ڈسپلن ہمارے گھروں میں آتا ہے ہماری ذات کے اندر آتا ہے جی جی ہے. تو اگر ہم اپنی ذات کے اندر منظم ہیں ڈسپلنڈ ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ہر مسلمان اور ہر پاکستانی ایک مجاہد ہے اور ایک سپاہی ہے اور ایک سوجی ہے صحیح ہے بالکل بالکل صحیح بالکل صحیح تو شاعری کی طرف پھر کیسے سر یہ جو جتنی آپ نے عنوانات دو چار آپ نے گنوائے یہ ہی در آپ ملٹیپل ڈائریکشنز کو جب ایک کسی سمت میں لا کے متعین کرتے ہیں تو وہ آپ کو شاعری ادیب یا کوئی اور بہتر انسان بناتی صحیح. ہے میرے بھی یہ زندگی کے پہلو ہیں کچھ کا آپ نے ذکر کر دیا کچھ کا شاید نہیں ہوگا لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ سارے پہلو جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور جو ان کی طرف نہیں بھی کیا وہ ہم سمجھ رہے ہیں وہ سارے مل کے جب ان کا میں نے تعین کیا تو مجھے یہ شاعری کا راستہ ہی مناسب لگا اور میں آپ کو ایک یہاں اپنے دل کی بات بتاتا ہوں کہ میں چھٹی کلاس میں تھا جی جی یہ سکسٹیز کی بات ہے صحیح صحیح تو شیخ جرام جی بابا کا آپ نے ذکر آآ کیا آآ تو اس وقت کہ شاعر بننا چاہتا جی ہے جی ہاں وہ شیخ جرام بابا کے زیارت پہ جائے ہاں اور کو ہفتہ سات دن وہاں دعا مانگے تو وہ جی شاعر بنتا ہے اچھا یہ مت تھی ایک مت تھی جی ہاں تو یہ مشہور بات تھی تو مجھے میرے کانوں میں بھی پڑی اور میں چھٹی کلاس کا طالب علم تھا اس وقت کی بات ہے تو میں بھی شہ جرام بابے کی زیارت پہ گیا اور دعا مانگتا رہا کے مجھے خدا شاعر بنا دے اور پتہ نہیں میں شاعر بنا کہ نہیں بنا لیکن میں کچھ شعر کہہ لیتا ہوں یہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا تھا اور میں نے باتوں باتوں میں آپ سے معلوم کر لیا کہ یہ جو شاعری کے جراثیم ہیں آپ کے اندر یہ بہت پرانے ہیں یعنی جب آپ پانچویں چھٹی جماعت میں تھے تو آپ کے اندر خواہش تھی کہ شاعر بنا جائے اور پھر آپ شاعر ماشاء اللہ بہت اچھے شاعر ہیں آپ پاکستان کے بلکہ اردو دنیا کے جہاں جہاں بھی اردو پڑھی جاتی ہے لکھی جاتی ہے بولی جاتی ہے آپ کا ایک نام ہے اور لوگ آپ کو پہچانتے ہیں اب بھی ہلکے آپ کے کام سے اور نام سے بخوبی واقف ہیں تو ایک صوفی پھر ایک فوجی پھر ایک شاعر اور اب آپ کی شخصیت کا ایک اور پہلو کہ آپ نے انسانی خدمت کے حوالے سے ایک تو معذوروں کی خدمت آپ نے کی پھر آپ نے کینسر ہاسپٹل ہس, جو ہے اس میں باقاعدہ ایک پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے قائم کی اور آپ نے کینسر ہسپیٹل کو نئے آفاق سے روشناس کیا تو ذرا اس بارے میں بھی بتائیں کہ وہاں کینسر کے مریضوں کے لیے آپ کیا خدمات وہاں پہنچا رہے ہیں جی یہ بڑی اہم بات ہے اور فلاح کی بات ہے اور عوامی بات ہے اور اس کو پھیلنا بھی چاہیے اور لوگوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ جہاں ہم کام کرتے ہیں ریبلیٹیشن کا جی, جی جی یعنی جن لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہو جاتی ہیں ان کو ٹانگیں لگواتے ہیں اور آپ بخوبی جانتے ہیں آپ اس کے بنیادی جو ممبران ہیں اس میں سے ہیں پی آئی جی جی آر سی جی جی ریبلیٹیشن سینٹر ہے وہ کام تو آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد جب کینسر کے آپ حوالے سے بات کرتے ہیں تو کینسر یہاں جو ایپٹ باد میں ہسپتال ہے یہ سرکار کا بہت اچھا اسپتال بنا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا اٹامک انرجی کمیشن کے تحت یہ چلتا ہے اور بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ جو مشینز لگی ہوئی ہیں کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے وہ شوکت خانم یا کسی دوسرے پنڈی میں جو نوری اسپتال ہے اس سے کم نہیں ہیں اور ڈاکٹر بھی بڑے اچھے یہ تو بڑا انکشاف ہے کسی کسی کو پتہ نہیں جی ہاں شوکت خانم سے اور نوری سے زیادہ اچھی جو مشینری ہے وہ جہاں ہاں بالکل ہے اور یہ ایک عرصہ تک چلتا رہا اور اتنا زیادہ فعال نہیں تھا تو پھر ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں ایک ویلفیئر سوسائٹی بن جائے جو اس اسپتال کے جو غریب اور نادار مریض ہیں خاص طور پر ان پہ توجہ دے دی دی دی دی دی دی تو اس کے لیے ہم نے ایک ٹیم بنائی اس ٹیم کے ہمارے جو ممبرز ہیں جو کام کرنے والے ہیں وہ آ, کرتے ہیں اور لوگوں کو اور پھر میں ایک اور بات جو آ, جی جی. آ, یہاں ضرور مینشن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ایک لاکھ روپئے چندہ دیتا ہے اور دوسرا آدمی جس کے پاس ایک لاکھ روپے تو نہیں ہے وہ جا کے دور دراز گاؤں میں لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کینسر سے کیسے بچ سکتے ہیں ठी. اور اس کی کچھ, کچھ علامات جی جی جی. اور وہ دو مریضوں کو کینسر کے مرض سے بچا لیتا تو میں کہتا ہوں کہ اس نے 10 لاکھ روپے ڈونیشن دے دی دے دی بلکل جانا یہ بہت جانا جی یہ بہت چاہیے بہت چیز اور یہ میں پبلک سے بھی اپیل کروں گا عوام سے بھی کہ وہ اس کار خیر میں آئیں اویرنیس کریں لوگوں کو بتائیں یعنی اب یہ ہے کہ یعنی جو انہار کینسر ہسپیٹل ہے اس میں آپ کے پاس اتنے فنڈز ہیں گورنمنٹ کے دیئے وہی یا ڈونیشنز آپ کے پاس اتنی ہیں کہ اگر کوئی نادار مریض ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا کینسر کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے تو یہاں آپ اس کو یعنی مفت سہولیات بھی ہم پہنچا رہے ہیں مجھے ایسا بہت اہم بات ہے کہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے انور کینسر اسپتال کو دس کروڑ روپیہ دیا ہے اور اسی طرح ایک کینسر کا سیٹ اپ میڈیکل کمپلیکس میں بھی ہے ان کو بھی دس کروڑ روپے دیا یہ غریب عوام کا ہے نادار اور نادار کا ہے اور جب تک یہ فنڈ ہے ان لوگوں کو فری علاج ملنا چاہیے یہ بہت اچھی بات سام کرام آپ نے سنیجرمان اللہ سے کینسر ہاسپٹل میں اور ایو میڈیکل کمپلیکس جو ہے اس میں گورنمنٹ نے اتنے فنڈز مہیا کر رکھے ہیں کہ جو نادار لوگ ہیں جو کینسر کا یا کسی اور مرض کا اپنے طور پہ علاج نہیں کرا سکتے تو وہ پیشن ویلفیئر سوسائٹی سے یا ان اور اسپتال سے رابطہ قائم کریں اور وہاں اپنا مفت علاج کرائیں سامی نکرام ابھی بات چل رہی ہے ہم آپ کو ایک بہت اچھا گیت سناتے ہیں میں ہم تمھی کیا بتائیں کس قدر چوٹ کھائی ہوئے ہیں عشک میں ہم تمہیں کیا بتائیں کس قدر چوٹ کھائے ہوئے ہیں ہم تمہیں کیا بتائیں کس قدر چوٹ کھائے ہوئے ہیں موتنی ہم کو مارا ہے اور ہم موتنی ہم کو مارا اور ہم زندگی کے اس میں ہم تو بھی کیا بتائیں بدلے ہیں کپڑے آج ہی کے نہائے ہوئے یہ آج ہی ہم نے بدلے اس کو क्या تمہیں जाम पतंगो जाके शम्मा के नजदीक देखो क्या है अंजाम पत पतंगो जाके शम्मा के नजदीक देखो कुछ पतंगों की लाशी पड़ी है पतंगों की लाशें पड़ी हैं पर किसी के जलाए हुए कुछ पतंगों की लाशें पड़ी है पर किसी के जलाए हुए हैं इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं تیرے میں کا دیکا پہنچا پھولوں والی کہتی ہے بچے پھول ہیں جب بھی کھل کل ہنستے ہیں تو لان خوشی سے بھر جاتا ہے پھولوں والی کہتی ہے پھولوں کی خوشبو سے پیٹ نہیں بھرتے یہ خوبصورت نظم امان اللہ خان اوان کے پہلے شہری مجموعہ محبت اشتہارہ ایسے میں نے آپ کو سنائی ہمارا پروگرام پسند کیا ہے ساتھ خان نے منڈیا سے ٹیلی فون کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پروگرام مجھے بہت پسند آیا ہے جھنگی کازیہ سے بنارس خان نے ہمارے ساتھ اس محفل میں شرکت کی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ گفتگو بہت اچھی لگی اور انہوں نے ماند اللہ خان امان سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ اپنا پسندیدہ شعر سنائیں بنارس خان کی فرمائش جی جی میں ایک شعر پیش کرتا ہوں مسائل کی اگر تفہیم کر لیتے تو اچھا اچھا تھا واہ واہ مسائل کی اگر تفہیم کر لیتے تو اچھا تھا دکھوں کو دوستوں تقسیم, تقسیم کر لیتے, لیتے تو, تو اچھا, اچھا تھا واہ واہ واہ کیا اچھا شہر جی سپلائی سے اورنگ زیب صاحب نے ہمیں کال کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک غزل کی فرمائش کی ہے ان ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ کسی پروگرام میں ہم آپ کی یہ فرمائش ضرور پوری کریں سامعین کرام آپ مہک کے سلسلے میں انداز بیاں کے عنوان سے نئے آدمی پروگرام سن رہے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان احمد حسین مجاہد اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں براہ راست رابطہ کے لیے آپ زیرو نائن نائن پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ڈپٹی روم میں رابطے کے لیے فون نمبر نوٹ کر لیجیے زیرو نائن نائن کرام ہم اپنے پروگرام میں یا آپ کا اپنا پروگرام ہے جب بھی آپ چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ یہ آپ کی پسندیدگی ہمارے پروگرام کا معن ہے ہمارے پروگرام کی عزت ہے آپ شرکت کریں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں امان اللہ خان امان ملک کے معروف شاہر سماجی کارکن بہت اچھے انسان اور پیشن ویلفیئر سوسائٹی کے صدر بھی ہیں ان اور اسپتال میں اسی دوران میں کچھ اور کالز ہمیں موصول ہوئی ہیں میر پور سے اسامہ الیاس نے ٹیلیفون کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ پروگرام بہت پسند ہے اور یہ پروگرام سن کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کاکول سے نوید خان نے ہمیں ٹیلیفون کیا ہے اور انہوں نے میجر مان اللہ خان سے کہا ہے یہ سوال کیا ہے کہ شاعروں میں آپ کو کون سا شاعر پسند ہے اور ان کا کون سا شاعر پسند ہے آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہیں اور ان کا شعر کوئی جو آپ کو اچھا لگتا ہو تو کون سا ہے جی میرے تو جو جی, سینئر شعرا سارے بڑے اچھے شعرا ہیں میں قدیم جو پرانے ہمارے شعرا ہیں اساتذہ کے علاوہ جدید شعرا میں جو مجھے میری پسند ہے وہ ہیں جون الیا جی جون واو. ایلیا میرے بڑے پسندیدہ شعر ہیں ان کی الگ الگ جدا گانا فلسفی ہے واو. اور وہی میں زیادہ میں بھی بہت عجیب ہوں جی اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں اور ملال بھی نہیں. اچھا شملہ پہاڑی سے ہمیں غلام مصطفیٰ صاحب نے کال کی ہے اور انہوں نے یہ پروگرام پسند کیا ہے غزل کی فرمائش بھی کی ہے مجرمان اللہ خان سے وہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کو سناتے ہیں میجر صاحب دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے جو مہزد سامعین ہیں وہ ادبی پروگرام نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس میں باقاعدہ شرکت بھی کرتے ہیں اس وقت بہت سے دوست ہمارے بہت سے ہمارے سامعین بہت مکرم اور محترم سامعین ہمارے ساتھ پروگرام سن رہے ہیں اور باقاعدہ اپنی شرکت سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ادب لوگوں کی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت حصہ ہے جی بالکل یہ آپ نے بہت بجا فرمایا اور میں اپنے جو سامعین ہیں خصوصاً میں داد دیتا ہوں ان لوگوں کو جو خود شعر نہیں ہیں اور ادب اور شعر فیم کرتے ہیں احمد ندیم قاسمی ایک دفعہ آئے تھے جی ہم نے ان کو دعوت دی تھی شنکی ہمارے ایک پروگرام میں آئے تھے تو میں نے انہیں کہا جی یہ شاعری تو کوئی بیکار سا کام ہے اور ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں تو ان کا بڑا برملا اور بڑا اچھا جواب مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ شاعری کو یا شاعروں کو معاشرے سے نکال دیں تو پیچھے پتھر رہ جائیں گے جی یعنی شاعر یا ش... شاعر شناس یا سخن شناس جو لوگ ہیں ان کا سوسائٹی کے اندر رہنا موجودگی اور سوسائٹی کی چونکہ یہ ایک تنظیم ہے شاعر جی الفاظ کو نظم کرتا ہے ترتیب دیتا ہے بے تو شاعر یا شاعری پسند کرنے والے یاد پسند کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ دراصل ایک باقاعدہ جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ایک ڈسپلن کے تحت اپنا اپنی زندگی کیا اچھا ہم اب غلام مصطفیٰ صاحب نے شملہ پہاڑی سے ہمیں ٹیلی فون کر کے غزل کی فرمائش کی ہے تو میں بھی یعنی ان کا ہم زبان ہوں جی, جی. اور میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ روز و روز و شب سے دیکھتا ہوں والی غزل میری بھی فرمائش پہ اور غلام مصطفیٰ صاحب شملہ پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت پرفضا مقام ہے اور وہاں وہ بیٹھ کے ہمیں سن رہے ہیں تو روزہ میں دو تین اشعار شاید جی میں اس کے سنا دوں باقی مجھے تو یاد نہیں ہوگا حالانکہ جتنے بھی ہیں جی بسم اللہ <coughs> شعر عرض جی روز نے روز و شب سے دیکھتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ روز نے روز و شب, شب سے, سے دیکھتا, دیکھتا ہوں دیکھ میں تجھ کو کب سے اچھا اچھا روز نے کب, کب سے دیکھتا ہوں تو نہیں جانتا کہ میں تجھ کو تجھ و... تجھ و... جانتا کہ میں تجھ کو جب سے آیا ہوں تب سے تب دیکھتا, دیکھتا ہوں و... و... و... و... و... تو نہیں جانتا کہ میں تجھ کو جب سے آیا ہوں جب سے آیا ہوں سب سے دیکھتا ہوں تو میری چشم نم سے بول تو میری چشم نم سے بولتا ہے میں تیرے کنجے لب سے دیکھ واہ چشم نم سے بولتا ہے میں کنجے لب سے جی ہاں دو تین تو کیا اچھی غزل ہے آپ نے پوری نہیں سنائی میرے خیال میں آپ کو یہ یاد نہیں یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں اچھا یہ بتائیں میجر خان امان کہ آپ کا جو پہلا شہری مجمورہ منظر عام پر آیا اس کا نام تھا محبت اشتہارا ہے تو جی یہ جی کچھ نام چونکہ نام ایک کتاب کا دروازہ ہوتا ہے جی بالکل کیا یہ نام آپ نے کیوں رکھا اس کی کیا وجہ تھی دراصل یہ کتاب چھاپنا چونکہ فوج کے اندر رہ کے آپ کو کتاب چھاپنا بڑا مشکل پڑتا ہے بہت ساری جگہوں سے اجازت لینی پڑتی ہے بالکل یہ کتاب جو 86 میں, میں میں نے شائع کرنا چاہی اس وقت اس کتاب کا ایک اور نام تھا اچھا اور ٹائم مجھے اجازت ملتے ملتے یہ بات چلی گئی دس سال پرانی ہو گئی اور نئے میرے پاس کچھ اشعار اور نظمیں غزلیں آ گئیں. تو میں نے اس کو شامل کیا تو شنکیری کے ہی احباب تھے ان کے درمیان ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دفعہ میں نے دوستوں سے کہا کہ وہ مناسب نام کتاب کے لیے تجویز تو رستم نامی ہمارے اچھے شاعر ہیں دوست ہیں کے جی جی انہوں نے کہا جی وہ پڑھ رہے تھے اس وقت میرا مسودہ تو انہوں نے کہا یہ آپ کی نظم کے بیچ میں یہ مصرے کے طور پہ لفظ آیا استعمال آیا ہے है है محبت استعارا ہے, دیکھ دیکھ اس ہے جی تو یہ کتاب کا نام ہی جی محبت استعارا تو یہ محمد عنیف اور تاج الدین تاج اور رستم نامی صاحب بنیادی اس کے رستم نامی صاحب نے تجویز کیا تو مجھے بھی یہ پسند آیا تو محبت استعارہ چونکہ میں رومانی شاعری کرتا ہوں اور ساری شاید. محبت ہے دراصل کائنات ساری محبت ہے دنیا محبت ساری پہ محبت پہ قائم ہے تو اسی لیے محبت استعارہ ہے یہ یہ میں نے نام تجویز کیا اچھا ہم آپ سے ایک اور غزل بھی سنتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال یہ کہ آپ کی جو آپ کا جو دوسرا شعری مجموعہ ہے اس کا کیا نام ہے اور وہ کب منظر عام پر آ رہا ہے دوسری دوسرا شعری مجموعہ بھی اسی طرح دن بدن تاخیر کا بلا سبب تاخیر جو ہوتی ہے اس کا ہے انشاءاللہ جلد آ جائے گا اس کا نام ابھی تک جو پسند بھی کیا دوستوں نے جو آپ جیسے احباب ہیں اس کا نام میں نے رکھا ہے زمبیل, زمبیل اور زمبیر اچھا جی شاید لوگ جانتے ہوں گے یہ فقیر کا وہ وہ جھلا سا ہوتا हाँ ہے हाँ جس میں فقیر کے کاغذ بھی پڑے ہوتے ہیں فقیر کے ٹکڑے بھی پڑے ہوتے ہیں فقیر کے چھوٹے موٹے باقی چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں تو زمبیل میں نے نام رکھا ہے اچھا مجھے نام یہ امید ہے, ہے کہ اس میری کتاب میں اسی طرح کو فقیرانہ چیزیں آپ کو हाँ گی हाँ محبت اور محبت اور یہ فقیر انداز اللہ خان ہمیں بانڈا جلال خان سے رفیق خان صاحب نے فون کیا ہے اور انہوں نے یہ پروگرام بہت پسند کیا اور آپ کو خصوصی سلام انہوں نے شکریہ جی ہوا. ان کا بہت مہربانی میر پور سے ماجد حسین ماجد صاحب نے یہ کال کی ہے اور انہوں نے یہ پروگرام بہت پسند کیا اور تمام سننے والوں کو انہوں نے سلام کہا ہے جنگی سے عمران جدون صاحب نے فون کیا ہے یہ پروگرام انہوں نے بہت پسند کیا ہے اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ انہیں یہ جو آپ کی شاعری ہے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے میں شکر گزار ہوں جن اخبار میرے لیے صاحب عمران صاحب خاص طور پر جنہوں نے میرے لیے اتنے اچھے کلمات میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب احواب سے آصف اقبال صاحب نے فون کیا ہے اور انہوں نے یہ پروگرام بہت پسند کیا ہے علامہ اقبال کا انہوں نے کہا ہے کہ کوئی شہر سنا دیں میں اقبال کا شعر پیش کرتا ہوں کہ بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے بتاؤں بتاؤں تجھ کو مسلمان کی, زندگی, مسلمان کی, کیا کی زندگی کیا ہے یہ ہے نہایت اندیشہ کمال جنو کمال یہ نہایت اندیشہ اور کمالان کی زندگی کا خاصہ ہے تو یہ آصف اقبال صاحب کی فرمائش پہ جے الام اقبال کا شعر سنایا ہے اب آپ سے ہم ایک اور غزل سننا چاہیں گے سامین میجر امان اللہ خان امان ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں اور ہم ان سے ان کی غزل سن رہے ہیں امان اللہ خان امان چند اشعر پیش کرتا ہوں جی بسم اللہ ہمارے بخت میں لکھا ہے در بدر ہونا وا, وا, ہمارے بخت میں لکھا ہے ہمارے بخت میں لکھا ہے در بدر ہونا, ہونا سو ہم نے مان لیا تیرا ہم سفر مان لیا تیرا ہم سفر ہونا واہ واہ واہ یہ <سؤال> تیری یاد تھی جو ساتھ ساتھ چلتی رہی بہت اچھے ये تیری یاد تھی جو ساتھ ساتھ چلتی رہی واہ واہ ہمارے بس میں تھا کب تج سے بے خبر ہو یہ زندگی تو ہے جلتے ہوئے دیئے اچھا کیا اچھی یہ زندگی تو ہے جلتے ہوئے دیے تو کیا دیے کا ضروری ہے تاک پر ہمارے بخت جگہ ہم اسیر دنیا ہیں ہمارے بخت جگہ ہم اسیر اسیر دنیا, دنیا ہیں ہمارے واسطے اب لکھ دے معتبر ہوں آخری شعر جہاں دلیل مؤثر نہ ہو تو بہتر ہے آ, جہاں دلیل مؤثر, مؤثر نہ ہو تو, تو بہتر, بہتر ہے امان بات کا کچھ اور مختصر وا, وا, وا, وا, وا. اچھا شاعری مؤثر نہ ہو تو, تو بہتر, بہتر ہے امان بات کا کچھ اور مختصر ہونا کیا اچھی غزل کیا مرسہ اور فنی اور اعتبار है. سے بھرپور غزل آپ نے سنائی تو میری صاحب ہم آپ سے کچھ اور بھی سننا چاہیں گے کیونکہ ہمارے سامعین جو ہیں وہ بہت پیارے ہیں اور شاعری سے بہت محبت کرتے ہیں آپ کی شاعری بہت انہوں نے پسند کی ہے اتنی کالیں جو ہمیں آئی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے سننے والے جو ہیں وہ شاعری کو پسند کرتے ہیں اور آپ کی شاعری کو خاص طور پر آپ ش... کا, کا. سننا چاہیں گے کا آب آب بھی شکریہ آج. اور تمام احباب کا جو سن رہے ہیں ہمیں اور جو پسند فرما رہے ہیں میں دو تین اشعار جی بسکل آ رہے ہیں سامنے تو میں پیش کرتا ہوں جی بسم اللہ. پڑی تھی سورت یاسین گھر سے جاتے वाँ ہوئے वाँ. پڑی تھی سورہ یاسین پڑی تھی سورہ یا گھر سے جاتے ہوئے یہی تھا قابل تحسین اور یہ پرسوں مدر ڈے گزرا جی بالکل حوالے سے تو کہا یہ ہم نے سفر کی صعوبتوں سے بچا کہا یہ ہم نے کہا یہ ہم نے سفر کی صعوبتوں سے بچا تو ماں نے کہہ دیا آمین گھر آہا, سے جاتے ہوئے کیا اچھا شہر ہے دوبارہ پھر ہو۔ کہا یہ ہم نے سفر کی سہوبتوں سے بچا وا, وا, وا, وا. کہا یہ ہم نے سفر کی سہوبتوں سے, سے بچا, بچا تو ماں نے کہہ دیا آمین, آمین گھر سے آمین, جاتے ہوئے آمین, کیا اچھا شہر ہے, وا, وا, وا. جی اگرچہ کاسا بھی خالی اتا ہوا مجھ کو اگرچہ کاسا بھی اگرچہ کاسا بھی خالی, خالی اتا عطا ہوا مجھ کو, مجھ کو مگر تھا باعث سے تسکین گھر سے جاتے وا, ہوئے واہ واہ واہ واہ واہ واہ وا. اور شدید کرب کے عالم میں بھی خدا شاہد آہا, شدید کرب کے عالم میں بھی خدا شاہد وہی وقار وہ تمکین گھر سے گھر جاتے, جاتے ہوئے واہ واہ واہ واہ کیا اچھی غزلیں آپ سنا رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ بس اپ سے شاعری سنتا رہوں میرے سامعین بھی یہ چاہتے ہیں کہ شاعری آپ سناتے رہیں اور یہ پروگرام اس طرح لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم شا جو شاعر ہے اس کی شخصیت کے حوالے سے اور اس کی خدمات کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ جی بات چیت جی بتائی جی جائے جی اور خاص طور پہ جو آپ آپ نے کینسر کے حوالے سے جو بات کی کہ وہاں ملک جی یہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگ جو نادار ہیں غریب ہیں یا کینسر کا مہنگا علاج افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ آپ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جی بالکل اور اسپتال میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اچھا میرے صاحب آپ کے جو قریبی دوست ہیں جو اچھے شاعر ہیں تو ان کچھ تذکر اپنے ہم اثر اور قریبی شورا دوستوں کا بھی میرے جو قریبی دوست شورا میں سے خاص طور پر ظاہر ہے میں ان احباب کا ذکر کرتا ہوں جو میرے میرے کلوز ایسوسیٹس جی ہیں جی اور بیتو میرے بیتو ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں بچپن کے ان میں محمد حنیف شین شنکیری کی بہت کے اچھے شاعر ہیں جی اینکو جی کے بہت خوبصورت شاعر ہیں اور رستم نامی اس کا ان کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں ان کی بھی کتاب آ چکی ہے جی اور لہذا لہٰذا کے نام تاج جی الدین جی تاج صاحب ہیں یہ تو میرے ہم کہیں کہ ہماثر ہم, جی ہم عمر دوستوں میں سے ہیں باقی جو جونیئر شعراء ہیں ان میں سے بھی محبوب الرحمان ہیں شن کے جعفر جی ہیں یہ بڑے اچھے میرے بہت بہت دوست اچھے ہیں اور کچھ احباب مانسرہ کے مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے فضل اکبر کمال میرے تھے اور جی اور وہ, وہ جو اللہ پاک ان کو جنت الفر دوست میں جگہ عطا فرمائے جان عالم ہے مانسرا کے خاص طور پہ میرے یہ دوست شاعری ایبٹ آباد میں یا بالا کوٹ کے حوالے سے میں آپ کا نام نہیں پیچھے پھینک سکتا کسی بھی صورت میں آپ کو بھول نہیں سکتا اس فہرست میں سارے فہرست آپ ہیں اور میں نے شہری طور پر آپ کو آخری رکھا تاکہ آپ پہ زیادہ بات ہو کیونکہ آپ سے بہت سیکھتے ہیں واحد سراج ہیں ہمارے دوست یہاں عامر سہیل ہیں اور سلطان سگن صاحب ہمارے سینئر اساتذہ آصف ثاقب ہیں سینئر ہمارے اساتذہ ہیں ہمارا سرکل ہے ہمارے کچھ اور دوستوں نے ہم سے بزریۂ ٹیلی فون رابطہ کیا ہے تو احباب آباد سے میرالم عالم صاحب نے ٹیلیفون کیا ہے اور ہم نے یہ پروگرام بہت پسند کیا ہے شکریہ ملک پورہ سے سردار غلام مرتضیٰ صاحب نے ہمیں ٹیلیفون کیا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہوں ماشاء تو وہ بزریۂ ٹیلیفون ظاہر ہے شامل ہو چکے ہیں ہمارے پروگرام میں تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا مڈیا سے سلطان خان نے ٹیلیفون کیا ہے اور یہ پروگرام بہت پسند کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میر تقی میر کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے تو میں تو صرف اس حوالے سے صرف ایک بات کہتا ہوں میر تقی میر کی زندگی اور اس کی شاعری کی حوالے سے کہ چونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے کہ میر تقی میر کی شاعری اور زندگی ایک آ ہے آ با ہے بالکل صحیح ہے ضرورت نہیں بلکل بلکل بلکل بلکل بلکل تو بلکل بلکل صاحب وقت کم ہے اور ہم ہمارے سامعین یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے کچھ اور سنا جائے تو کوئی اور غزل یا نظم پیش کرتا ہوں ایک تو ہے لا مکان میں گم گم بہت اچھے ایک تو ہے ایک تو ہے لا مکان میں گم ایک میں ہوں کہ تیرے دھیان میں گم واہ واہ واہ ایک تو ہے کہ مکان میں گم ایک میں کی. کا غبار پھیل گیا وا, وا. کا غبار, غبار, غبار پھیل, پھیل گیا. گیا میں تیری یاد کی تھکان میں گم واہرتوں کا غبار پھیل گیا میں تیری یاد کی تھکان میں گم اور وا, جانے والے وا. تو عرش جا پہنچے جانے والے جانے والے تو ارش جا جا پوجے اور میں پہلے آسمان وا, وا, وا, میں گم وا, وا, وا, وا. اور میں پہلے, آسمان پہلے آسمان آسمان جی. اچھا والے جا آ. تو ارش جا پوجا میں, می... میں پہلے آسمان, آسمان میں گم, گم اور میرا پہلا سبک ادھورا ہے میرا پہلا سبق ادھورا ہے میں کہ پہلے ہی امتحان میں گم میرا پہلا سبق ادھورا ہے <hustalay> میں کے پہلے ہی امتحان میں گم واہ اور شعر آخری سناتا ہوں تو سراپا وفا صحیح لیکن تو تو خاندان میں فکر خاندان ایسا بہت اچھی گفتگو رہی آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ سے گفتگو بھی کی شاعری بھی آپ کی سنی اور بڑی خوشی کی بات جو آج کے اس پروگرام میں یہ ہے کہ ہمارے سامعین ہمارے ساتھ شریک ہوئے شریک سفر رہے ہمارے یہ بہت اچھی بات ہے ادب شاعری فن لطیفہ سے تعلق انسان کی زندگی کو دکھار دیتا ہے اور ہمارے سامعین بہت پیارے سامعین یہ جانتے ہیں بہت سا جی چاہتا تھا کہ آپ سے اور شاعری سنی جائے باتیں کی جائیں لیکن وقت کم ہے تو میں اپنے سامعین سے اور آپ سے ایک اجازت چاہتا ہوں آپ کا بہت شکریہ بڑی نوازش آپ جی. اس پروگرام میں شرکت کی میں سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری طرف سے جاتے جاتے ہم آپ کی غزل سناتے ہیں جی اور اس کے ساتھ ہی میں یعنی سامعین کو بھی اور آپ کو بھی خدا حافظ بڑی مہربانی بڑی نوازش تھینک یو